اعوذ باللہ من, من و نفیه و نفیه. يا آمنوا قبل هم الظالمون یا دینا امانے لوگو جو ایمان لائے ہوف تم فرض کرو ممار مم ضم ناکم اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے من قبلی اس سے پہلے کیا کہ آ جائے یومن ایسا دن لا بے ان ہی کہ اس میں کوئی بھی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلا اور نہ کوئی دوستی ولا شفا اور نہ کوئی سفارش ورل کا ظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں چہل اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جہاد و قتال کا حکم دیا پھر اس کے بعد مال خرچ کرنے کا حکم دیا اس کے بعد تعلوت جالوت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کر کے پتال والے حکم کی تاکیر بیان کی اور پھر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے حکم کی تاکیر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی یہ آئے کو اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے لیے نازل کرتے ہیں کہ اے اہل ایمان جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا تو اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ نہیں دیتے سرزی وہ کافر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ول کا فیرونا زالمون کا ہی زال ہیں بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کلام کی سیاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے بل کافر رونا ہوں وہ ظالم ہوں کافر ظالم ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اللہ کے راہ میں فرضی صدقات بھی نہیں دیتے وہ کافر ہیں سیدنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد و قتال کیا جیسے کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے دل کی خوشی کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے اور جو نہیں دے گا ان آخ ز روحا و شطرہ مالی ہی ہم اس سے بھی وصول کریں گے اور اس کے مال کا کچھ حصہ بھی لیں گے جرمانہ بھی ہوگا اس کو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ تو لینی لینی ہے اس کے علاوہ اس پر جرمانہ بھی کیا جائے گا اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا انا آنکھیں روحا و شطرہ مالی ہی ازما سلم یہ ہمارے رب کے عزائم میں سے ایک عزم ہے اللہ رب العالمین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے احکامات میں سے ایک حکم ہے لا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل کے لیے اس صدقے کے مال میں سے کچھ بھی حلال نہیں صدقہ فرضی یہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو یہ کفریہ کام ہے فرضی صدقہ نہ دینا چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ اشر ہو چاہے وہ فسرانہ ہو فرضی صدقات کی ادا بھی ضروری ہے اور پھر لادی ہی والا کھلا سن والا صفحہ کوئی تجارت نہیں ہوگی مطلب سودے بازی نہیں چلے گی کچھ دے کے کچھ لے لیا جائے یہ کام نہیں ہوگا خلہ دوستی کوئی تعلق وہ کام نہیں آئے گا شفات نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اگلی آیت میں اللہ سلخانہ ہوا نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور اس کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے شفاعت کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اپنی مرضی سے نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے زندہ ہے القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا سب کو سنبھالنے والا ہے لا تاہ سینا تم والا نوم اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ نیند کچھ بھی اونگ اور نہ کوئی نیند اس کو نہیں پکڑتی نہیں آتی سینا تم کچھ بھی اونگ ولا اور نہ ذرا بھی نیند لہو اس کے لیے ہے اسی کے لیے کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے منزل بھی کون ہے جو یش فا ہو اس کے ہاتھ سفارش کرے اللہ بھی مگر اس کی اجازت کے ساتھ یاما بینا ما خلفہ وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے پیچ تو علمی ہی اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے اللہ بھی ماں شاہ مگر جتنا وہ چاہتا ہے واقعی اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے والا یا اونجو شفرما اور ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے وہ علیم اور وہ بلند سر ہے بہت بلند ہے سب سے اونچا ہے العظیم نہائش عظمت والا ہے بہت عظیم ہے یہ آیت آیت القرسی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے سیدنا ابئی بن کاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو منظر ابو منظر یہ ابئی بن کاد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی پوچھا کہ اے ابو منذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو میں نے کہا اللہ عصول اللہ اور اس کا رسول بےتر جانتے ہیں آپ نے پھر سوال کیا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آیت القرسی اللّہ لا اللہ الہ اللہ یہ آیت سب سے عظیم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تجھے یہ علم مبارک ہو تو یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے پرانے مجید کی آیات میں ویسے اس سے لمبی لمبی آیات بھی پرانے مجید میں ہیں سب سے لمبی آیت قرآن مجید کی ہے ادا تداین تم بین الاجر مسمن فخت وہ آیت سب سے زیادہ لمبی آیت ہے طویل ہے بڑی ہونے کا مطلب لمبا ہونا نہیں بڑی ہونے کا مطلب عظیم ہونا آج کل سب سے بڑی آیت ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ عظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی ہے اسی طرح سی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر پر معمور کیا فطرانہ جمع تھا واللہ ناج اس کی حفاظت کے لیے ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوتی لگائی تو ایک چور آیا چوری کر کے جانے لگا انہوں نے پکڑ لیا اس نے مندر سماجت کی چھوڑ دیا چلا گیا دوسرے دن پھر آیا تیسرے دن, دن پھر آیا تو کہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ ایسا کرسی پڑھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے محافظ عمل کے بان مقرر ہو جائے گا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی پوچھا مافا اسیروں کا تیرے قیدی نے کیا, کیا؟ تو तो لگے کہ اسی طرح وہ کہہ कह گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ہے راہ کا روبن ہے بڑا جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا ہے اور فرمایا کہ وہ شیطان ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس آیت کا نام آیت السی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے اس کو برقرار رکھا نا آیتل کرسی کا نام اس آیت کو دیا گیا تو آپ نے اس پر نقد نہیں کیا تو بہرحال یہ سب سے عظیم آیت ہے آیت کرسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید بڑی واضح کر کے اور مختلف پیرائے میں بیان کی ہے سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے اس میں تو بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجر رسول وسل قرآن سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اللہ سلخنہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کی وجہ سے چھوٹی سی سورت ایک سہائی قرآن کے برابر مقام و مرتبہ رکھتی ہے اور یہ ایک آیت ہے آیت القرسی اس میں اللہ سب خلا نے اپنی توحید کو کئی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا ہے آیت السی کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا معبود برحق اور کوئی نہیں یہ ایک دعویٰ ہے اللہ تعالی نے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں پھر اس دعوے پر اللہ نے اسی آیت میں گیارہ دلیلے پیش کی ہیں اپنے معبود برحق ہونے کی کہ اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں وہ اکیلا واحد و یکساں معبود برحق ہے اور کوئی معبود محبود برحت نہیں سارے محبودان نے ہیں پہلی دلیل اللہ نے پیش کی ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اس کو موت نہیں آئے گی تنہا زندہ جس کی نہ ابتدا نہ انتہا اللہ سبحانہ و سہالا کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے کوئی بھی زندہ رہنے والا نہیں سب کو موت آ سارے کے سارے مرنے والے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کئی فرد کرونا بلّاہ تم امواتا تم اللہ کے ساتھ کیسے فکر کرتے تم تو مردہ ہے نے پھر تم کو زندہ کیا پھر تم کو مارے گا پھر تم کو زندہ کرے گا سن وائلے ہی ترجا پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تمہیں بھی زندگی سے پہلے بھی موت زندگی کے بعد بھی موت اور وہ جن کو یہ اللہ کے سفا پکارتے ہیں بلون اللہ علیہ شی آحم اخلاقون جن کو یہ اللہ کے سفا پکارتے, پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اموات غیر مردہ ہیں زندہ نہیں ما یشور ان ایا انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھیں گے اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے وہ مردہ ہیں لاس مناس ازا حبل نائلا یہ جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے اموات غیر گئی ہوا آج بھی لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں جن کو وہ ہستیاں ساری مری ہوئی فوج صدا ہیں اموات غیر گئی ہوا مردہ ہیں زندہ نہیں دوسری زمین اللہ نے پیش کی ہے القیوم کہ اللہ تعالیٰ کیوم ہے قائم رہنے والا قائم رکھنے والا سب کو تھامنے والا اللہ سب عمل کے تھامے بغیر کوئی بھی ٹک نہیں سکتا اللہ سبحانہ عملہ ہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے ان اللہ تنازا کی بل اور انتظہ زمین و آسمان کو ظاہر ہونے سے اللہ تعالی نے روکا ہوا ہے آسمان میں پرندے اٹھتے ہیں مایونسی کو ہننا اللہ پرندے اڑتے ہیں تو ان کو میں ہواؤں کے اندر کون روکتا ہے مایونسی کو ہننا مَا اللہ رحمان کے فیوان کو کوئی بھی نہیں روکتا اللہ خود بھی قائم ہے ساری مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے اللہ تعالی کے قائم رکھے بغیر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی پھر تیسری جریل اللہ نے دی ہے لا کا سن ولا نوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے ذرا سی اور نہ ذرا سی نیند آتی ہے اللہ سبحانہ کھانا ہوا کے سوا تمام کر مخلوقات وہ اونگتی بھی ہیں سوتی بھی ہے جتنی مرضی کوئی بڑے سے بڑے بزرگ ہستی کیوں نہ ہو نیند اس کو بھی آتی ہے سینا کہتے ہیں اونگ کو جب بندہ نہ پوری طرح سے میدار ہوتا ہے نہ پوری طرح سو رہا ہوتا ہے اور نو گیری نیند کو کہتے ہیں یعنی نیند سے پہلے والی کیسی ہے سینا اونگ اور نیند نوم لہو مافی سنا گاپی ارد و زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا اسی کا ہے یہ شوکی دلیل اللہ تعالی نے پیش کہ زمین و آسمان میں سارے کا سارا کچھ اللہ تعالی کی ملکیت ہے جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے انسان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں سب کچھ عطا کردہ اللہ رب العالمین کا ہے اور اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دے کوئی بھی نعمت اگر اللہ نہ دے بندہ بڑا پریشان اور تنگ ہو جاتا ہے اللہ کھانا نہ دے بندہ بھوکا مار جائے کھایا ہوا نکلنے نہ دے تڑپتے رہے لہو معاف اسلام آباد معافی بات ایک ایک نعمت اللہ تعالی کی عطا ہے من بھی یشپا اندہ ہو اللہ بھی ادنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے شفاعت کرے آیت تل سے پچھلی آیت میں نفی تھی شفاعت کی لابۂ انسی ہی والا الطن والا شفا کے قیامت کے دن نہ تجارت نہ دوستی نہ شفاعت کچھ بھی نہیں ہوگا تو کسی بھی قسم کی شفاعت کی اللہ نے نفی کی اور یہاں پہ اللہ تعالی نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کرنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تھا کے سامنے سیدار ریل ہو جائیں گے ایسے ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے جو آپ کو زندگی میں نہیں آتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ محامد آپ کے دل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح بیان کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے ہر کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرفا راستہ کا سل ترتا خشفا تو شفا سر اٹھائیے سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا سفارش کریں آپ کی مانی جائے گی اور پھر مخصوص تعداد میں لوگوں کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے وہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں ہدی سے موجود ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یوم یقوم الروح اف دن روح یعنی روح القدس جبریل امین اور دیگر فرشتے بھی سب باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لا الا من الرحمن وقال اللہ کے سامنے کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرے گا کسی کی سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکے گا منہ نہیں کھولے گا الا من عدی اللہ رحمان جس کو رحمان اجازت دے دے وہ کالا اور درست بات وہ کہے وہ زبان کھولے گا اور بات کہے گا یہاں لوگوں کے بڑے جگہ و غریب عقیدے ہیں کہتے ہیں بس ہم نے پیر پکڑ لیا ہے اس کے ہاتھ میں بیس ہو گئے ہیں اب یہ ہمیں جنت میں لے کے ہی جائے گا یہی ہمارا سارا کچھ کرنی بھرنی والا ہے بڑے لجپال بنائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا شفاعت نہیں کرے گا کوئی بات تک نہیں کرے گا ہندما الفا <خَلْفَهُم> یہ چھٹی زلی اللہ نے پیش کی کہ ان کے آگے پیچھے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ سبحانہ صدیٰ کو سارا کچھ معلوم ہے انسان کا ماں قبر بھی اور ماں بعد بھی ماضی بھی اور حال بھی اور استقبال بھی سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے سوا کسی ہستی میں یہ وصف موجود نہیں ماضی کو تو لوگ جان لیتے ہیں حال لوگوں کے سامنے ہوتا ہے مستقبل کسی کا کیا ہے کسی کو کوئی پتا ہے یہ واحد اللہ تعالیٰ کی رات ہے جو لوگوں کے ماضی کو لوگوں کے حال کو اور لوگوں کے استقبال کو سب جانتی ہیں ماضی حال اور مستقبل سب کا علم اکیلے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تو اعلیٰ فرماتے ہیں کل لا یازاد عید الردل عید اللہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہمایشرون ایانا ان کو شعور ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے غیب کا علم مستقبل کا علم یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاس ہے تو جب کسی اور ہستی میں یہ صفت موجود ہی نہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے یہ اللہ تعالی نے ایک دریل پیش کی ہے پھر ساتویں دریل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا یو شیت ان شعیم علمی ہی اللہ تعالیٰ کے علم یعنی اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے اللہ کے علم میں جو باتیں ہیں وہ کوئی بھی معلوم نہیں کر سکتا ہاں جتنی باتیں اللہ تعالی چاہتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے بدریہ وحی القاع کر دیتا ہے اللہ کا علم کوئی نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں عالم الغیب اللہ غیب کو جاننے والا ہے فلا آعدا اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ہاں رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے باتیں بتا دیتا ہے پھر وہ نبی وہ باتیں ساری اپنی امت کو بتا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا وہ ذات ہے کہ جس کے علم سے کوئی بھی بات کسی کو بھی پتا نہیں چلتی اللہ خود مستنع کرے تو کرے باقیہ کرسی حسن آزاد کی اللہ تعالی کی کرسی آفمان و زمین پر وسیع ہے یہ آٹھویں دلیل کرسی کا معنی ہم لوگوں کے ہاں معلوم ہے کہ کرسی کسے کہتے ہیں وہ چیز جس پر بیٹھا جائے اس کو کرسی کہتے ہیں کرسی کا معنی کرسی ہی ہے اور وہ سننا و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ سلحان تعالیٰ کی سفات میں کسی قسم کی تحیل نہیں کرتے تشبیح نہیں دیتے انکار نہیں کرتے اللہ کی کرسی ہے انکار نہیں ہے اس سے کرسی سے کچھ اور مراد بھی نہیں لینا کرسی سے کرسی ہی مراد ہے کیسی ہے کما یری تو نشانی ہی جیسے اللہ کے سایہ نشان ہمیں نہیں پتا کیسی ہے اللہ نے کہا کرسی ہے ہے مان لو بس یا کرسی حسنا آسمان و زمین پر اس کی کرسی وسی ہے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعلی کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ بسی ہے یہ بات پتا چل گئی ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین جو نہیں بتائی اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارش بہت بڑا ہے اور ارش پر کسی پر وہ ایسے ہے جیسے چٹل میدان میں ایک کیل گاڑ دیا جائے صحرا میں کیل گاڑا جائے اور وہ کرسی آسمانو زمین سے بڑی ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوتا اللہ سبحانہ ہوا تھا کی خوش کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کرسی ہے جیسے اللہ کے شایان نشان ہے انسانوں کی کرسی جیسی نہیں اللہ تعالی کی کرسی کو انسانوں کی کرسی کے ساتھ ہم تشوی نہیں دیتے کرسی کا انکار بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی کسی ہے ہی نہیں اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد بادشاہت ہے کرسی سے مراد قدرت ہے یہ کام بھی نہیں کرتے تعویل بھی نہیں کرتے نہ تعدین نہ تشدد نہ تعطیل نہ تقیف کچھ بھی نہیں کرتے اور اس پر جیسے اللہ نے کہا ہے من مینو ویسے کا ویسا ایمان لاتے ہیں اور یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتا ہے توحید کی دلیل ہے کہ اتنی وسیع کرسی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ساری مخلوق پھر اسی کے آگے چکے وَلَا چھپے ولا یہ نومی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہمانہ ملوب ہمیں تھکاوٹ تھکاوٹ میں چھوا تک نہیں بنانے میں نہیں تھکا تو حفاظت کرنے میں کیسے تھے گا بلا یافت ہو اس کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تھکے گا یہ بھی خاص اللہ سبحانہ نہ ہوا کی شفت ہے اور پھر دسویں دلیل اللہ نے پیش کی وہ و العلی اللہ بلند سر ہے سب سے اونچا سب سے بلند ہے اور گیارہویں دلیل ہے العظیم اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے عظمت والا ہے بڑا ہے تو علی اور عظیم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ کا علی بلند عظیم عظمت والا ہونا مخلوق کے علی اور عظیم ہونے جیسا نہیں اللہ کا نام علی ہے مخلوق بھی نام رکھ سکتی ہے علی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انحو ان کا نام بھی علی تھا عبد العلی نام رکھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے صرف علی نام رکھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے عبد العظیم نام رکھو وہ بھی ٹھیک صرف عظیم نام رکھ لو پھر بھی ٹھیک عبد الطمی نام رکھو وہ بھی صحیح اکیلا سمی نام رکھ لو وہ بھی صحیح ہے عبد البشیر نام ہو وہ بھی ٹھیک ہے اکیلا بصیر نام ہو وہ بھی ٹھیک ہے عبد الرحیم بھی ٹھیک ہے رحیم بھی ٹھیک ہے عبد الروف بھی صحیح ہے رعوف بھی صحیح ہے یہ صفات خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے جو صفات خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہوں وہ لفظ عبد کے بغیر مخلوق کے لیے بولی جا سکتی کیونکہ وہ صفت خالق میں بھی ہے لفظ عبد لگا کر بھی بولی جا سکتی کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایسے ناموں سے شمی وسیر، علیم عظیم اس میں کوئی وظائقے اور خرچ والی بات نہیں اللہ نے خود کہا ہے ہم نے انسان کو نصفہ شاج سے پیدا کیا دائے غور سے فج اللہ و سمی اس کو سمیع بصیر بنایا ہے شمیع بصیر اللہ کی صفت ہے علی عظیم اللہ کی صفت ہے علی ابن اپنی طالب کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کا علی تھا اگر یہ نام غلط ہوتا ابز لگائے بغیر علی نام رکھنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دیتے بدل دیتے نہیں بدلا معلوم ہوتا ہے ہے کہ جائز ہے الْعَلِي اللہ تعالی سب سے بلند اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے یہ اللہ سبحانہ و ہوا تعالی کی توحید کی یہ دلائل ہے گیارہ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں ان دلائل کی وجہ سے اور توحید کے عظیم بیان کی وجہ سے آیت السی قرآن مجید قرفان حمید کی تمام پر آیات کی نسبت عظیم ترین آیت ہے